کیا اللہ کے سوا اور والد ٹھہرالیے ہیں تو اللہ ہی والی ہے اور وہ ماردج نلائی گا اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے